نست مئی ہلو مدل مئی اولا واش دور وا شری کل واش د محمد رسوڑ یادین مپو تی ولا و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 ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فرزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشرر نور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سبيل علينا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتوا بتحية فحيوا بأسن منها أو لدوها وقال الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشوا السلام بينكم وقال في حديث آخر دینما صلام خیر پال تو تقرر السلام علام عرب الملّم او اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم معزد و مکرم جس طریقے سے دین اسلام دین توحید ہے دین سنت ہے اور اس دین کے اندر شرک اور بدعت اور خرافات کی گنجائش نہیں ہے اسی طریقے دین اسلام دین اخلاق بھی ہے ادب اور احترام والا دین ہے محبت اور پیار والا دین ہے اور جا بجا قرآن کے اندر حدیث کے اندر ہمیں ایسے اخلاق کو ایسی چیزوں کو عام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے جس سے آپس میں محبت بڑھے بھائی چارگی عام ہو ایک دوسرے قادب اور احترام ہو تو جس طریقے سے اسلام کے اندر شرک اور بدہات کی گنجائش نہیں ہے ایسے اسلام کے اندر بدفلقی اور ساری عادات اور خصلتیں جو مکالی اخلاق کے خلاف ہیں ان اخلاق اخلاقوں کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے بدفلقی ہو بدہدی ہو بے وفائی ہو جھوٹ بولنا ہو غبت کرنا ہو یا قتل کرنا ہو یا اس طریقے سے لوگوں کے اندر دہشت پھیلانا لوگوں کو خوف بھی مبتلا کرنا ان تمام چیزوں کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اخلاق پروان چڑھتا ہے ایک دوسرے کا دل میں ادب اور احترام ہوتا ہے انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے سلام کرنا سلام یا السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ کا جو نام ہے السلام اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہربلام ہر عیب سے پاک ہے ہر نفس سے اللہ پاک ہے اور ان تمام خصلتوں سے بھی اللہ پاک ہے جن کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شر کا شائبہ ہو اسی اللہ ظلم نہیں کرتا اللہ غلامن ناانصافی نہیں کرتا یہ اللّہبرامن کا جو نام ہے السلام نام ناموں کے تمام تقاضے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے ہم نقص سے پاک ہے اللہ کے عدل ہے اور انصاف ہے اور اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کے اندر ناانصافی ہو یا ظلم اور جاتی ہو اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امن السلام امن اسماء اللہ السلّہ ہو تعالم السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور وب عروف العرف اللہ رب العالمین نے اسلام کو زمین میں رکھ دیا فبش السلام بینکم تم سلام کو اپنے درمیان عام کرو سلام کو بڑھاؤ سلام کو پروان چڑھاؤ ہر معاشرے میں اور ہر دین کے ماننے والوں نے ایسے الفاظ بنا رکھے ہیں جب ان کی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں زمانۂ جاہلیت میں جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہا کرتے تھے ان عم و وہ امسی سباہن مسان و ان امسان کی جب صبح ہوتی تھی تمہاری صبح خیر کے ساتھ ہو بھلائی کے ساتھ ہو اور جب شام ہوتی تو کہتے تھے ان عمسان یعنی تمہاری شام میں بھلائی ہو خیر ہو اس طرح کے الفاظ کہا کرتے تھے ایسے ہر دین کے ماننے والوں نے اس طرح کے الفاظ بنا رکھے ہیں جب ان کی آپس سے ملاقات ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے تو ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں کہیں شب بخیر کہا جاتا ہے صبح خیر کہا جاتا ہے یا اس طریقے سے شب الخیر کہا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں ہر مسئلہ ہر دین کے ماننے والے لیکن اسلام ہم نے ہمیں جو الفاظ دیا ہے وہ بہت ہی پیارا ہے اور اس کے اندر بہت سارے بہانی ہیں یہ جہاں تحیہ ہے سلام ہے وہی یہ دعا بھی ہے ہم جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں کہ اللہ ابراہین کی تم پر سلامتی ہو اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ ابراہین تمہارے ساتھ ہو تمہاری مدد فرمائے اللہ کی رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں ایک بندہ ایک دوسرے مسلمان سے باقاعدہ اس اسرے کی دعائیں کرتا ہے یہ جو ہمیں تہیا دیا گیا ہے مسلمانوں کو یہ بہت ہی پیارا تہیا ہے یہ اللہ البراہین کا تہیا ہے فرشتوں کا تہیا ہے اور جنت میں جنتیوں کا تہیہ ہوگا ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو سلام کریں گے صحیح بخاری کے دل سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے اور کہنے لگے کہ بھائی تمہارے پاس خدیجہ آنے والی ہیں اور ان کے پاس کھانے کی کچھ چیزیں ہوں گی جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو ان کو اللہ کی طرف سے اور ہماری طرف سے ان پر سلام کہنا فلسطینی کیا کیا ضبیر عمین نے اللّہ کی طرف سے ان کو سلام کہنا اور ہماری طرف سے ان کو سلام کہنا اور ان کو جنت کی بشارت دینا انہیں جنت کی خوشخبری سنا حضرت اللہ خزیہ علہ کے بارے میں انہا کے بارے میں حضرت ابو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ان پر سلام کہنا اور میری طرف سے ان پر سلام کہنا یہ جو ہم سلام کہتے ہیں یہ کہ اللہ ابراہین کا تعیہ فرشتوں کا تعیہ ہے اور صحیح بخاری وغیرہ یا اب وغیرہ کی حدیث ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتے بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ البرامین نے کہا ہستے آدم علیہ السلام سے اور فرشتوں کو سلام کرو اور جو جواب دیں گے وہی تمہارا تمہاری امت کا سلام ہوگا جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام گئے فرشتوں نے سلام کیا السلام علیکم یہ کہا انہوں نے تو فرستوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمت اللہ اس کا انہوں نے اضافہ کر دیا اسی لیے شریعت کے طرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی سلام کرے تو آپ اس کا اس سے بہتر جواب دیں یا اسی کو واپس کر دیں اگر بہتر جواب نہیں دے سکتے اسے تو کم سے کم انہیں الفاظ کو واپس کر دیں کوئی آپ سے السلام علیکم کہتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ کوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ و کہتا ہے تو آپ علیکم السلام و رحمۃ اللہ و کہہ دیں یہاں تک حدیثوں کے اندر آتا ہے اس کے آگے کا ذکر نہیں آتا ہے مخفرتح کا کہنا یا اس علیقے سے اور دوسرے الفاظ کا کہنا اس کا کوئی ثبوت حدیثوں کے اندر نہیں آتا ہے اللہ بناتا ہے کہ جب تم سے سلام کیا جائے تو بہ بے آسنامینا اسے بہتر جواب دے دو اور دعا یا اسی کو واپس کر دو سلام کرنا واجب ہے اگرچہ اس مسئلے کے اندر علما کے یہاں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سلام کرنا واجب ہے اللہ رب العالمین نے بھی اور حدیث کے اندر بھی ایسے بہت ساری حدیثیں آتی ہیں جن سے باقاعدہ وجوہ کا ثبوت ملتا ہے آپ نے باقاعدہ حکم دیا اور حکم واجب کے لیے ہوتا ہے یہ قاعدہ ہے اسلام کے اندر اگر کسی چیز کا حکم ہو اور کوئی قرینہ اور کوئی دلیل نہیں ہے جو اس چیز کو اس کے واجب سے پھیر دینے والی ہو تو چیز واجب ہوتی ہے لہذا سلام کرنا واجب ہے سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم وماعائے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے چھ حق آپ نے فرمایا انہی میں سب سے پہلا حق آپ نے فرمایا کوئدہ عقید و فصل میں جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو سلام کا تم سلام کرو آپ نے باقاعدہ فسلم حکم دیا کہ تم سلام کرو اس طریقے سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے السلام ہے السلام اللہ کے ناموں میں سے ہے جسے اللہ ابنام زمین کے اندر رکھ دیا فبس و سلام بے نکم لہٰذا تم سلام کو عام کرو سلام کو پھیلاؤ سلام کو عام کرو اس طریقے سے ہمارے بھی اسے پوچھا گیا کہ سب سے یعنی سلام کے اندر سب سے بہتر خسرتیں کون سی ہیں سب سے بہتر چیزیں کون سی ہیں کون سے عمال بہتر ہے تو آپ نے کہا تقر ال سلام کی؟ تو تو و تعام و تخر سلام تم کیا کرو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کہو سلام کو عام کرو تو آپ نے جو بیان فرمایا ہے یا آپ کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں سے ہی بات ثابت ہوتی کہ آپ نے سلام کا باقاعدہ حکم دیا ہے اور جب حکم دیا تو سلام اور جو حکم ہوتا ہے یہ وجو کے لیے ہوتا ہے یہ وجوہ کے لیے ہوتا ہے لہذا سلام کرنا واجب ہے اور سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے جب آپ کی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کرنا واجب ہے انسان کو سلام کرنا چاہیے کیونکہ باقاعدہ حکم اور حکم واجب چیزوں کے لیے ہوتا ہے یہ سلام کے اندر باقاعدہ سلام کرنے کا حکم دیا گیا جنت کے اندر بھی جنتی جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے سلام کریں گے جیسا کہ اللہ البرامین قرآن کریم کے درمیان بنا ہے اور یومقن الفیہ سلام کہ جب یہ لوگ آپس میں ایک سے ملاقات کریں گے جنتی جنت کے اندر تو کیا کہیں گے ایک دوسرے سلام کہیں گے السلام علیکم کہیں گے ایک دوسرے سے تو یہ جہاں دنیا میں ہمارے لیے اللہ ابراہین کی طرف سے تہیا ہے ایسے ہی قیامت کے دن بھی جنت میں بھی ہم مسلمانوں کا جو جنتی ہوں گے ان تمام لوگوں کا جنت کے اندر ایک دوسرے کے لیے تہیا یہی ہوگا کہ ایک دوسرے سے سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیونکہ اللہ رب العالمین کو جہنم سے محفوظ رکھ دیا جہنم سے بچا دیا جہنم سے اللّہ ان کی سلامتی رکھی اور جنت میں اللہ رب العالمین کو داخل کر دیا دنیا میں جو ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو. اللہ تمہاری مدد فرمائے تمہاری حفاظ فرمائے تم کو نیکی پر قائم رکھے اللہ کی رحمتیں ہوں اللہ کی برکتیں ہوں دین پر قائم رہو ہر ایک ہر شب سے محفوظ رہو ہر برائی سے محفوظ رہو اللہ تمہاری حفاظت کرے یہ کتنی پیاری دعا ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو دیتا ہے لیکن آج بہت بڑا عالمیہ ہے ہمارا کہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے سلام نہیں کرتے گفتگو کی شروعات کرتے انسان بات چیت کرنا شروع کر دیتا ہے سلام نہیں کرتا جب آپ گھر میں داخل ہوں سلام کریں اللہ کے سو سلم وسلم کی حدیث ہے تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ ہر بامین کی طرف ضمانت حاصل ہے اللہ رب البراہین کی طرف ضمانت حاصل ہے ایک تو جو اللہ رب البراہین کی راہ میں مجاہد ہے غازی فی سبیل اللہ ہے اور دوسرا وہ ہے جو مسجد آتا جاتا ہے مسجد میں اس کا دل لگا رہتا ہے اور تیسرے بندے کے بارے فرمایا کہ تیسرا بندہ ہوا جب گھر میں داخل ہوتا سلام کرتا ہے اپنے اہل و ویال سے سلام کر کے داخل ہوتا تو ایسا بندہ کہ اللہ رب البراہین کی طرف سے ضمانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زماعت رکھ لے رکھی گویا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے جب گھر میں داخل ہوں سلام کرے گھر سے نکلے سلام کرے جب کسی سے ملاقات ہو سلام کرے اس طریقے سے صحابہ کرام اور سلف ساحر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیچ میں کوئی دیوار حائل ہو جاتی تھی کوئی درخت آ جاتا تھا پھر ملاقات ہوتی تو پھر سلام کیا کرتے تھے ہم دن میں گھر میں کتنی بار داخل ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے بال بچوں سے یا دوست احباب سے کتنی بار ملاقات ہوتی ہے اور بیچ میں کتنی یعنی مسافتیں ہوتی ہیں یا کافی دیر کے بعد ملاقات ہوتی دونوں ایک دوسرے سے بھوجن اور غائب ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ملاقات ہوتی لیکن انسان سلام نہیں کرتا سلام کرنا چاہیے سلام میں انسان کے لیے بڑے فائدے ہیں بڑی برکتیں ہیں سلام کے اندر یہ بہت پیاری دعا ہے جو بردے مسلم کے لیے دی جاتی ہے لہٰذا ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے سلام کو بڑھانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ صاحب ایمان نہ ہوگا ایمان ضروری جنت میں دانے کے لیے ایسا ایمان جس میں شک شبانہ ہو یقین ہو کامل اللہ رب العالمین کی زاد پر اور ایمان کے جتنے ارکان ہیں ان تمام چیزوں پر جنت پر جانم پر فرشتوں پر ایمان کتابوں پر اور اس طریقے سے رسولوں پر یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر اور آخرت کے جتنے بھی مراحل ہیں تمام مراحل پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے ایسا ایمان جس کے اندر برابر شک شبانہ ہو اگر شک آ گیا تو انسان کفر کے دائرے کفر کے اندر چلا جاتا ہے انسان اسلام اور ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اگر کوئی شک کر لے جو ایمان ہے ایمان کے بارے میں شک ہو جائے تو ایسا انسان مسلمان واقعی نہیں رہتا ہے. قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی جنت ہوگی کہ نہیں ہوگی حساب و کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا ان سرات ہے کہ نہیں ہے اگر شک بھی ہو جائے تو انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے ایمان میں شک اور صبح کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے تو آپ فرماتے جب تک ایمان نہیں ہوگا انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب وہ تم کرو تو تمہارے درمیان جو ہے محبت بڑھ جائے بولا تو محتاطا پھو اور تمہارے اندر کامل ایمان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم لوگ آپس میں محبت نہ کرنے لگو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہکنک سے محبت کرنا جتنا ایمان ہوگا اتنا عمل صحے ہوگا جتنی توحید ہوگی جتنا ایک عمل ہوگا اسی کے مطابق ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے اسی کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے کیونکہ محبت اللہ کے لیے لہذا اگر کوئی شرک کرتا ہے تو شرک کرنے کی وجہ سے اسے جو انسان کے دل کے اندر یہ محبت ہوگی کہ اس کو توحید کی دعوت دی جائے اس کو اسلام سمجھایا جائے لیکن اس کے شرک سے نفرت ہوگی اس کی بد عملی سے انسان کو نفرت ہوگی تو انسان کے اپنے آمان اور اس کے ایمان کی بدولت اس سے محبت کی جاتی ہے تو آپ فرماتے کہ جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا تو ایمان کی پہچان محبت کرنا ہے اور لہذا جس کے پاس اتنا ایمان ہوگا اس سے اتنی قدر محبت کی جائے گی جس کے پاس ایمان کا اونچا درجہ ہوگا اس سے زیادہ محبت کی جائے گی اس لیے سب زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے امبیا سے امبیا کے پاس آبکرام سے ہے. اللہ کے نیک بنتو سے ہے سب زیادہ محبت. تو اس طریقے سے ایمان کی بنیاد پر لوگوں سے محبت کی جاتی توحید کی بنیاد پر سنت کی بنیاد پر انسان سے محبت کی جاتی جتنا ایمان ہوگا جتنی توحید اور سنت ہوگی اس کی بنیاد پر ایک بندے سے انسان محبت کرتا تو آپ رماتے جب تک محبت نہیں کرو گے تمہارے اندر پورا ایمان نہیں آئے گا اول عداللہ کمال تمہ تم کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جب وہ تم کرنا لوگے تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے افسو السلام بینک اپنے درمیان سلام کو عام کرو آپ نے حکم دیا ابس السلام سلام کو عام کرو سلام کو پھیلاؤ اور یہ سلام سب کے لیے ہے ہر مسلمان کے لیے ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک انسان اسے سلام کرے گا جسے جس کو وہ پہچانتا ہے ہمارے بھی اسے پوچھا گیا تو آپ نے کہا سب سے سلام کرنا ہے عرب تو ملم تعریف جس کو تم جانو اس کو سلام کرو جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو وہ مسلمان ہے لہذا اسے سلام کیا جائے گا پوری جماعت ہے انسان گزر رہا سے سلام کرے گا پوری جماعت میں سے کسی نے جواب دے دیا وہ کافی ہے جماعت کے ہر فرد کا سلام کرنا واجب جواب دینا واجب اور ضروری نہیں ہے پوری ایک قوم بیٹھی ہوئی ہے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم قدیم سوال جو ہوتا ہے وہ چلنے والے کو سلام کرتا ہے جو چلنے والا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرتا ہے چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے تو انسان کم لوگ ہیں بڑے لوگوں کو سلام کریں گے تو انسان کا گزر ہوا پوری جماعت ہے چند لوگ بیٹھے ہوئے انسان نے سلام کر دیا اب کسی نے بھی جواب دے دیا اس قوم میں سے لوگوں میں سے وہ کافی ہے ہر بندے کا جواب دینا ضروری نہیں لیکن اگر انسان تنا ہے تو اس کے لیے جواب دینا ضروری ہے لیکن جو جواب دے گا ظاہر بات اس کو ادر جواب زیادہ ملے گا اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم جدید سے ایک بندہ آیا اور اس نے سلام کیا تو آپ نے کہا کہ اس کو دس مل گیا ایک دس لیکی مل گئی اس نے کہا سلام والے دوسرے تشریف لائے انہوں نے کہا السلام علیکم و اللہ آپ نے پڑھا کہ اس کی بیس مل گئی تیسرے صاحب نے کہا السلام علیکم اور اللہ وبرکاتہ آپ نے کہا اس کو تیس نیکی مل گئی لہٰذا انسان سلام کرتا ہے اس کو نیکی بھی ملتی ہے اس کو عدر ملتا ہے اس کو ثواب بھی ملتا ہے کہ حقوق بھی اللہ اللہ کا اس میں دعا بھی ہے انسان کے لیے خود ادر اور ثواب ہے جو انسان کسی دوسرے کو سلام کرتا ہے السلام علیکم دس نیکی انسان کو ملے گی اللہ میں اللہ وہ برکاتوں سے آگے کہنے کا ثبوت حدیثوں کے اندر نہیں ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں آج بڑا عالمی ہے کہ ہم سلام نہیں کرتے گرتگو کی شروعات کرتے ہیں انسان نام پوچھتا ہے اور اس طریقے سے کہاں کے کہ رہنے والے ہو کیسے ہے طبیعت کیسی ہے انسان اس سے اپنی گرتگو کی شروعات کر لیتا ہے انسان سلام نہیں کرتا حالانکہ سلام کرنا چاہیے اس کے بعد شروع انسان کرنا چاہیے انسان سلام کرے اور سلام میں کمال کہ انسان مساوہ کرے اور ایک ہاتھ سے ہوتا ہے دائن ہاتھ سے ہوتا ہے دو ہاتھ سے مسافے کا کوئی ثبوت نہیں ہے حدیثوں کے اندر نبی کی سننے سے مسابہ کہتے ہیں انسان اپنے جو اندرونی کی ہتھیلی ہے اس ہتھیلی کو دوسرے انسان کی ہتھیلی سے جب ملاتا ہے اس کو مسافہ کہا جاتا ہے یہ مفالہ کا سیگا جو عربی زبان سے واقف ہو جانتے ہیں مفعلہ کا سیگا مفالا کے معنی ملانا اور یہ جو ہتھیلی ہماری اس کو صفاتلیت کہتے ہیں صفحہ صفاتلیت اس کو کہا جاتا ہے اس کو زبان کے ہماری دائن ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے بھائی کی دائن ہاتھ کی ہتھیلی جب ملتی ہے اس کو مسافہ کہا جاتا ہے دو ہتھیلیاں آپس میں لیں گی مسافہ ہو گیا دائنہ ہاتھ آپ دوسرے بھائی کا دائن ہاتھ دونوں ہتھیلیوں کی دونوں ہتھیلیاں آپس مل گئی اسی کو مسافہ کہا جاتا ہے ہمارے بھی ایک ایسا سلام کیا کرتے تھے ایک ہی سلام کن ابھی خصولت ہے اسی کو کہا جاتا ہے جب کی ہتھیلی دوسرے بھائی کی دانے ہتیلی سے مل گئی مسافہ ہو گیا تو یہ مسافہ کرنا اور بہتر ہے اگر پوری جماعت ہے اور انسان داخل ہوا ہے ایک بار السلام کہے گا اس کے بعد سب سے مسافہ کر سکتا لیکن ہر ایک سے سلام نہیں کہے گا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم،, علیکم،, علیکم،, علیکم،, علیکم یہ بھی ہمارے یہاں عام ہو گیا انسان داخل ہوتا ہے کسی جگہ پر پندرہ بیس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں انسان ایک بار سلام کر لیتا ہے اس کے بعد سب سے مسافہ کرتا ہے مصافہ کرتے ہو کیا کرتا ہے ہر ایک جا کر کے سلام کہے گا السلام علیکم السلام علیکم السلام نہیں یہ صحیح نہیں ہے آپ نے ایک بار السلام علیکم کہہ کافی ہے السلام علیکم تم سب پر اللہ کی سلام کیا آپ نے سب کے لیے سلام کیا سب کو آپ نے دعا دے دیجا ہر فرد سے کرنا نہیں کیا جائے گا ہاں ہر فرد سے مسافہ کر سکتے ہیں کیونکہ مسافہ الگ چیز ہے سلام علیک سب کے لیے ہر بندے سے کریں گے تب ہوگا جب آپ کی ہتھیلی دوسرے بھائی کی ہتھیلی سے ملے گی تب مسافہ ہوگا اس لیے مسافہ کریں گے سب سے لیکن سلام ایک بار کہہ دیا وہ سب کے لیے کافی ہے اگر انسان کھانا کھا رہا ہے ہمارے یہاں یہ چیز عام ہے کہ کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا وہ سلام نہیں کرتا غلط ہے یہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے سلام کا جواب دے وہ کھانے کے دوران گفتگو کرنے سے نہیں منع کیا گیا نہ کسی حدیث میں کھانے کے دوران سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے انسان نماز پڑھتا ہے سلام کا جواب نہیں دے گا ہاتھ کے شار جواب دے گا حدیث کے تک جو نماز میں ہوتے تھے کوئی سلام کرتا تھا ہاتھ کو اٹھاتے تھے ایسا اس طریقے سے آپ اشارہ کرتے تھے اشارہ انسان کرے گا لیکن جواب سے نہیں دے گا نماز کے اندر جو کیونکہ نماز کے در بات چیت بنا ہے لیکن کھانے کے دوران انسان گفتگو کرتا گفتگو کرنا چاہے ہمارے بھی سلام ال دسترخوان پر کھانا لگتا تھا تو آپ باقاعدہ جو ہے گفتگو کرتے تھے کوئی آتا سلام کرتا آپ سلام کا جواب دیا کرتے تھے کوئی ایسا کام کرتا جو شریعت اور سنت کے خلاف آپ ان کو تعلیم دیا کرتے تھے دسترخوان پر ایک بچہ آیا اور اس کا ہاتھ پورے دسترخوان میں گھومنے لگا تو آپ نے اس کو بتایا کہ اللہ کا نام لو اور جو تمہارے قریب اسے سے کھانا کھاؤ آپ نے اس کو تعلیم جو اس کو سمجھایا تو اس طریقے سے آپ کھانے کے دوران بھی لوگوں کو سمجھاتے تھے ان کو تعلیم دیتے تھے دین کی باتیں بتاتے تھے تو کھانے کے دوران انسان گفتگو کر سکتا ہے نماز بھی گفتگو نہیں کر سکتا اس لیے نماز کے دوران سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا البتہ اگر کوئی سلام کرے گا دائیں ہاتھ اٹھا کر کس طریقے سے انسان اس کے سلام کا جواب دے گا آپ طواف کر رہے ہیں کوئی سلام کرتا ہے آپ جواب دیں کیونکہ طواف گرچہ نماز کے معنی ہے لیکن طواف کے دوران بات چیت کرنا آپ کے لیے جائز ہے آپ سلام کر سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں ہے اب تو لوگ جو ہے باقاعدہ تصویریں بناتے ہیں طواف میں دعائیں کم کرتے ہیں لوگ فوٹو کھینچتے رہتے ہیں گھر والوں کو بھیجتے رہتے ہیں سلام کا جواب نہیں دیں گے لیکن آپ جو ہے فوٹو کھینچتے ہیں دکھانے کے لیے یہ سب جو ہے یا کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں کہ انسان طباع کر رہا ہے اور باقاعدہ تصویریں کھینچ کھینچ کر کے بھیج رہا ہے لوگوں کو یہ بالکل ایسا کرنا صحیح نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کھانے کے دوران میں انسان سلام کا جواب دے گا کیونکہ کھانے کے دوران بات چیت کرنے سے انسان کے لیے بنا نہیں کیا گیا بلکہ وہ جواب دے گا اگر کوئی انسان جو ہے سلام کرتا ہے ہاں انسان اگر قضاء حاجت کر رہا ہے تو اس کا جواب نہیں دے گا پیشاب کر رہا ہے انسان پیخانہ کر رہا ہے اس وقت انسان کسی سلام کا جواب نہیں دے گا اس وقت منع کیا گیا ہے اذان ہوتی ہے اذان کا جواب ہی نہیں دے گا انسان اس لیے اگر انسان اذان شروع ہو گئی ہے اور اس کو ہمام وغیرہ جانا ہے تو میرے بھائی جواب دے دے اس کے بعد ہمام کے اندر جائیں کیونکہ جا ہمام میں جانے کے بعد جواب دینا اس کے لیے منع ہے نہیں جواب دے سکتا اذان ہوتی رہی تو لوگ ہمام کے اندر چلے جاتے ہیں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے آپ جواب دے کر کے جائیں آپ کے پاس وقت ہے اردو کرنا ہے جماعت میں ٹائم پاتی ہے آپ کی نیکی چھوٹ جائے گی اگر آپ نے سرام و جواب نہیں دیا اور ہمام کے اندر چلے گئے کیونکہ ہمام میں جواب انسان نہیں دے سکتا تو اس طریقے سے حاضرت کو انسان سلام کا جواب نہیں دے گا لیکن باقی اوقات میں کھانا کھا رہا ہے انسان چل پھر رہا ہے طباع کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے یا طریقے سے آدمی کسی سے بات کر رہا ہے کوئی سلام کر لیا جواب دے, دے ہیں اس کا جواب دینا ہے جواب دینا واضح ضروری ہے سلام کرنا بھی واضح ضروری ہے تو میرے بھائی ہمیں یہ ویسی ہے جیسے اللہ البراہین نے بنو اسرائیل کے لیے منہ و اتارا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو منہ و نہیں چاہیے ہم کو کھانے پینے کی اور دوسری چیزیں چاہیے زمین کی پیداوار چاہیے جو بہتر چیز تھی اس کے بدلے انہوں نے دوسری ادنا اور معمولی چیز لے لیا لہذا السلام علیکم یہ ہمارا تحیہ ہے یہ ہمارا شعار ہے یہ ہماری پہچان ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے لہذا ہمیں اس عمل کو عام کرنا چاہیے لوگوں کے درمیان اس کو پھیلانا چاہیے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہمیں اس پر کرنے کی توفیق دے ایک بھائی سوال کر رہے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم کیا ایسا کہنا صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے آپ کے لیے کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یہ بہتر ہے السلام علیکم لیکن کوئی آدمی نہیں کہہ پاتا ہے یاد کا رہنے والا آدمی زبان نہیں جانتا کہتا السلام علیکم کوئی حرض کی بات نہیں ہے یا السلام علیہ کو کہہ دیا اس نے میم کو زبر کہہ دیا پیش کرنے کے بجائے تو یہ سب اس کا مقصد دعا کرنا ہے سلام کرنا ہے اگر اس میں کچھ دیر زبر کا فرق ہو گیا اسے آپ کی زبان نہیں آتی ہے اتنا زیادہ اس کو عبور نہیں ہے چیز اس کے لیے جائز ہے ایسا نہیں کہ حرام ہو جائے گا آپ کو اس کا جواب دینا ہے اللہ تعالی ہمیں سلام کو عام کرنے کی توفیع عامد بارک اللہ علیہ القفی القاندیما فانیا کم بلعت الک الحکیم النا تعالیٰ جواد الکریم الکمرف الرحیم